گزشتہ سبق میں آخر میں ہم نے مسئلہ تشبیب کیا تھا بھائی مسئلہ تشبیب تو یاد رکھیے عارب شعرا جب اپنا کلام شروع کرتے تھے کوئی قصیدہ وغیرہ تو اس کی ابتدا میں حسن و جمال سے متعلق اشعار لاتے تھے تو اس کو تشبیب کہتے تھے بھائی کیا کہتے تھے <سؤال> <سؤال> تشبیب اس کے بعد پھر ہر چیز کی ابتدا کو تشبیب کہنے لگے تو یہاں بھی یہ مسئلہ چونکہ ابتدائی مسائل میں سے ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے مسئلہ تشبیب کہا جاتا ہے جی آگے لکھئے بھائی حقیقی بہن کی حالتیں حقیقی بہن کی حالتیں حقیقی بہن کی پانچ حالتیں ہیں حقیقی بہن کی پانچ حالتیں ہیں نمبر ایک نصف. نمبر ایک نصف نمبر دو سلو نمبر دو سلو نمبر تین آصابہ بالغیر نمبر تین آصابہ بالغیر نمبر چار آصابہ آصابہ ماہ غیر اور نمبر پانچ ہے محجوب محجوب جی آگے لکھئے تفصیل حقیقی بہن کو اس وقت نصف مال ملے گا حقیقی بہن کو اس وقت نصف مال ملے گا جب کہ وہ اکیلی ہو اور میت کی اولاد اور باپ اور دادا نہ ہوں اور میت کی اولاد اور باپ اور دادا وغیرہ نہ ہوں اور اسی حالت میں اگر یہ دو یا زیادہ ہوں اگر یہ دو یا زیادہ ہوں تو ان کو سلو یعنی دو سلط ملیں گے تو ان کو سلو یعنی دو سلط ملیں گے اور اسی حالت میں اگر اور اسی حالت میں اگر میت کا حقیقی بھائی بھی موجود ہو اگر میت کا حقیقی بھائی بھی موجود ہو تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا تو وہ ان کو آصبہ بنا دے گا تو دیگر زوی الفروض سے بچا ہوا مال تو دیگر زویل الفروض سے بچا ہوا مال ان میں اس طرح تقسیم ہوگا ان میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ مذکر کو معنت سے حصہ ملے گا کہ مذکر کو معنت سے دگنا حصہ ملے گا نیچے الگ سطر میں لکھیے اور اگر میت کی بیٹیوں اور پوتیوں میں سے کوئی موجود ہو اور اگر میت کی بیٹیوں اور پوتیوں میں سے کوئی موجود ہو تو یہ ان کے ساتھ آساپا مال غیر بن جائیں گی تو یہ ان کے ساتھ آسابا مال غیر بن جائیں گی اور بیٹیوں اور, کو اور بیٹیوں اور پوتیوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد ان کا حصہ دینے کے بعد باقی مال انہیں مل جائے گا باقی مال انہیں مل جائے گا اور اگر میت کا بیٹا پوتا اور اگر میت کا بیٹا پوتا باپ یا دادا موجود ہو اور میت کا بیٹا پوتا باپ یا دادا موجود ہو تو یہ محجوب ہوں گی تو یہ محجوب ہوں گی صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی دیکھا بھائی میت کی ایک شخص کا انتقال ہوا اس کی کوئی اولاد نہیں باپ بھی زندہ نہیں دادا پر دادا وغیرہ بھی زندہ نہیں اور اس کی صرف ایک حقیقی بہن ہے صرف ایک حقیقی بہن ہے تو اس حقیقی بہن کو کتنا ملے گا نصب اور اسی حالت میں یعنی میت کی اولاد بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے دادا وغیرہ بھی نہیں ہے اسی حالت میں حقیقی بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوئی تو انہیں کتنا ملے گا سلوسان بھائی سمجھ میں آیا سلوسان اور اگر ان کے ساتھ ان کا کوئی بھائی بھی ہوا تو وہ انہیں کیا بنا دے گا عصبہ بنا دے گا تو باضبی الفروز میں تقسیم کے بعد باقی مال جو بچے گا ان میں لکری نسل و حضل یعنی مذکر کو دو مونس کے برابر یا یوں کہیں مونف سے دگنا مال ملے گا وہی باقی مال اور اگر میت کی بیٹیوں اور پوتیوں میں سے کوئی موجود ہو تو یہ ان کے ساتھ اعصابہ مال غیر بن جائیں گی بھائی بیٹیوں اور پوتیوں کو ان کا حصہ دے دیں گے اور باقی سارا مال انہیں مل جائے گا اور وہ جن کی ہم نے نفی کی تھی میت کی اولاد بھائی اگر میت کی اولاد بیٹا پوتا یا اس میت کا باپ دادا وغیرہ زندہ ہیں تو یہ محجوب ہوں گی انہیں کچھ نہیں ملے گا بھائی سمجھ میں آیا کیونکہ وہ اصابہ بن جائیں گے وہ لے جائیں گے مال یہ محروم رہیں گی آگے لکھیے بھائی علاتی بہن کی حالتیں علاتی بہن علاتی بہن باپ شریک بہن کو کہتے ہیں علاتی بہن باپ شریک بہن کو کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی بہن ہے لیکن اس کی ماں الگ ہے باپ ان دونوں کا ایک ہے اور ماں الگ ہے مثلا ایک عورت نے زید سے شادی کی اس سے اس کی ایک بیٹی ہوئی زید نے ایک اور نکاح بھی کر لیا بھائی دوسری عورت سے اس کا بیٹا ہوا تو آپ یہ جو بیٹا اور بیٹی ہیں ان کی مائیں الگ ہیں البتہ باپ ایک ہی ہے تو یہ کیا ہوئی آپس میں اللہ تی بھائی بہن ہوئے بھائی یعنی باپ شریف اچھا اللہ کی بہن کی سات حالتیں ہیں اللہ کی بہن کی سات حالتیں ہیں نمبر ایک نصف نمبر ایک نفت. نمبر دو سلوثان نمبر دو سلوثان نمبر تین سدس یعنی چھٹا حصہ نمبر تین سدس یعنی چھٹا حصہ نمبر چار محجوب بل اینات. اناس منت سے ہے علی کے ساتھ بھائی محجوب بل اناس آخر میں سا ہے بھائی محجوب بل اناس ہاسبہ بلغیر بھائی پانچویں نمبر پر ہے ہاسابہ بلغیر نمبر چھ ہاسبہ مل غیر نمبر چھ آسابا مل غیر نمبر سات محجوب بالزکور. نمبر سات مہجوب بزور جی آگے اب تفصیل لکھیے اللہ کی بہن کو نصف مال ملے گا جب وہ اکیلی ہو اللہ بہن کو نصف مال ملے گا جب کہ وہ اکیلی ہو اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور میت کے باپ اور دادا اور حقیقی بھائی بہن بھی نہ ہوں اور میت کے باپ دادا اور حقیقی بھائی بہن بھی نہ ہوں سمجھ میں آیا بھائی تو م... یہ علاتی بہن اکیلی ہے اس کے ساتھ کوئی علاتی بھائی وغیرہ بھی نہیں ہے علاتی بہن بھی نہیں ہے اور میت کے باپ دادا اور اولاد اور حقیقی بھائی بہن بھی نہیں تو اس کو نصب مل جائے گا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 میت کی ایک حقیقی بہن بھی ہو اور اگر اسی حالت میں میت کی ایک حقیقی بہن بھی ہو تو دیکھا حقیقی بہن زیادہ قریبی ہوئی بھائی جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ماں اور باپ دونوں کا ایک ہے وہ حقیقی بہن ہے تو وہ زیادہ قریب ہوئی میت کے تو اس کو نصف دے دیں گے اور علاتی بہن کو صرف سدس ملے گا اور علاتی بہن کو صرف سدس ملے گا تو دو سلوس پورے ہوئے تو دو سلوس پورے ہوئے اور اگر اسی حالت میں اور اگر اسی حالت میں میت کی دو حقیقی بہنے ہوئی میت کی دو حقیقی بہنے ہوئی تو انہیں سلسان مل جائے گا تو انہیں سلوسان مل جائے گا اور یہ محجوب ہوگی اور یہ محجوب ہوگی یا میت کی حقیقی بہن تو ایک ہی ہے یا میت کی حقیقی بہن تو ایک ہی ہے لیکن وہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر تو اب بھی اللہ بہنیں محروم ہوں گی تو اب بھی اللہ کی بہنیں محروم ہوں گی تو یہ محجوب اناس ہوئیں تو یہ محجوب اناس ہوئیں اور اگر پہلی تینوں صورتوں میں اور اگر پہلی تینوں صورتوں میں یعنی جب میت کے باپ جب میت کی اولاد یعنی جب میت کی اولاد باپ دادا اور حقیقی بھائی بہن نہ ہوں اور حقیقی بھائی بہن نہ ہوں اور اللہ بہن کے ساتھ اللہ بھائی بھی ہو اور اللہ بہن کے ساتھ اللہ تی بھائی بھی ہو تو وہ اسے عصبہ بنا دے گا تو وہ اسے عصبہ بنا دے گا اور لین مس لو حضل ان لز ان سین حا کے ساتھ ہے بھائی کے ذابطے پر تقسیم ہوگی کہ ضابطے پر تقسیم ہوگی الگ سطر لکھیے اور اگر میت کا نا باپ ہو اور اگر میت کا نہ باپ ہو نہ دادا نہ حقیقی بھائی بہن نہ حقیقی بھائی بہن اور نہ میت کا کوئی بیٹا پوتا وغیرہ اور نہ میت کا کوئی بیٹا پوتا وغیرہ اور صرف بیٹیاں اور پوتیاں ہوں اور صرف بیٹیاں اور پوتیاں ہوں تو اس سورت میں بیٹیوں اور پوتیوں کی وجہ سے تو اس سورت میں بیٹیوں اور پوتیوں کی وجہ سے اللہ بہن اللہ بہن آساب معل غیر بن جائے گی غیر بن جائے گی اور بیٹیوں اور پوتیوں سے اور بیٹیوں اور پوتیوں سے بچ جانے والا مال لے لے گی بچ جانے والا مال لے لے گی اور اگر میت کا باپ یا دادا اگر میت کا باپ دادا بیٹا پوتا بیٹا پوتا یا حقیقی بھائی ہو یا حقیقی بھائی ہو تو اللہ بہن محجوب ہوں گے تو اللہ بھائی بہن محجوب ہوں گے گے محجوب اسے کہیں گے محجوبال محجوب کے ساتھ ہے زال کاف چھوٹا و را محجوب بکور سورج سمجھ میں آ گئی بھائی آگے لکھیے ماں کی حالتیں ماں کی حالتیں ماں کی تین حالتیں ہیں ماں کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک سولو سے کل نمبر ایک سولو سے کل کل چھوٹا تاپ اور لمبئی سولو سے کل دوسری حالت سولو سے ماں بقیہ سولو سے ماں بقیہ یعنی باقی مال کا سلوس یعنی باقی مال کا سلوس نمبر تین سدوس نمبر تین سدس اب تفصیل لکھیے ماں کو سلو اس وقت ملے گا ماں کو سلو اس وقت ملے گا جبکہ میت کی اولاد بھی نہ ہو جبکہ میت کی اولاد بھی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے بھی دو نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے بھی دو نہ ہو اور باپ مغا احد زوجین نہ ہو اور باپ معا احد آخاد نہ ہو اور باپ ما احد دی زوجین نہ ہو یعنی مثلا بیوی بی کا انتقال ادھر دیکھو بھائی مثلا بیوی بی کا انتقال ہوا ہے تو اس کے باپ اور خامن زندہ نہ ہو اکٹھے نہ ہو جائیں بھائی یا خامن کا انتقال ہوا ہے تو اس کا باپ بھی زندہ ہے ساتھ اس کی بیوی بھی زندہ ہے سمجھ میں آیا تو یہ باپی زو جین ہوا اور ہم نے کہا یہ صورت نہیں ہونی چاہیے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی یہ صورت نہیں ہونی چاہیے تو اس صورت میں دیکھو ماں کو کتنا حصہ لکھوایا کتنا ملے گا سلط ملے گا الگ سطر میں لکھئے اگر مذکورہ بالا میں سے صرف باپ ماہدی زوجین موجود ہو اگر مذکورہ بالا میں سے صرف باپ ماہدی زوجین موجود ہو تو زوج یا زوجہ کو اس کا حصہ دے کر تو زوج یا زوجہ کو اس کا حصہ دے کر اور اگر میت کی اولاد موجود ہو اور اگر میت کی اولاد موجود ہو یا بہن بھائیوں میں سے کوئی دو موجود ہوں یا بہن بھائیوں میں سے کوئی دو موجود ہوں تو ماں کو سودوس یعنی چھٹا حصہ ملے گا تو ماں کو سدوش یعنی چھٹا حصہ ملے گا دادی کی حالتیں بھائی آگے لکھئے دادی کی حالتیں دادی کی ایک حالت ہے دادی کی صرف ایک حالت ہے اور وہ یہ اور وہ یہ کہ دادی کو سدس ملے گا اور وہ یہ کہ دادی کو سدس ملے گا لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں نمبر ایک کہ وہ جدہ صحیح ہو کہ وہ جدی ہواستا سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی دیکھو دادی پردادی یہ تو داخل رہی نانی بھی داخل ہے بھائی کیونکہ نانی کے ساتھ بھی میت کا جو رشتہ ہے وہ ماں کے واسطے سے ہے بھائی نانا کا واسطہ بیچ میں نہیں ہاں نانا کی ماں خارج ہوئی بھائی کیونکہ اس کے ساتھ میت کا جو رشتہ ہے درمیان میں کس کا واسطہ آ رہا ہے نانا کا بھائی نمبر دو وہ نانیا دادیاں ایک دوسرے کے برابر میں ہوں وہ نانیاں یا دادیاں ایک دوسرے کے برابر میں ہوں اگر ایک قریب والی ہے تو وہ دور والی کو ساخت کر دے گی اگر ایک قریب والی ہو تو وہ دور والی کو تاخت کر دے گی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اگر ایک قریب والی ہو تو وہ دور والی کو تاخت کر دے گی دیکھو دادی بھی ہے پر دادی بھی ہے دونوں جد صحیحہ ہیں لیکن قریب والی دادی جب موجود ہے تو پردادی کیا ہو جائے گی ساخت ہو جائے گی نمبر تین اگر واسطہ موجود ہو تو ساقت ہوتا ہے اگر واسطہ موجود ہو تو ذوالواسفہ ساقت ہو جاتا ہے لہذا باپ کے ہوتے ہوئے دادی پر دادی لہذا باپ کے ہوتے ہوئے دادی پر دادی سب ساقت ہوں گی سب ساخت ہوں گی جیسے پوتا بیٹے کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے جیسے پوتا بیٹے کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے نمبر چار اگر سبب وراثت میں اتحاد ہو اگر سبب وراثت میں اتحاد ہو تو قریب والے کے ہوتے ہوئے تو قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والے سب ساقت ہوں گے دور والے سب ساقت ہوں گے مثال کے طور پر جب ماں موجود ہو مثال کے طور پر جب ماں موجود ہو تو دادیاں پر دادیاں تو دادیاں پر دادیاں نانیا پر نانیاں سب ساقت ہو جائیں گی سب ان سب میں سبب وراثت متحد ہے کیونکہ ان سب میں سبب وراثت متحد ہے اور وہ سبب وراثت الفتا الفتا امویت کیا لکھا اور وہ سبب وراثت امویت یعنی یعنی ما ہونا ہے تو در دیکھو یہ سب میت کی مائیں ہیں بھائی کوئی قریب کے اعتبار سے کوئی دور کے اعتبار سے نانیاں پر نانیاں دادیاں پر دادیاں یہ سب کس کی طرح ہیں ماں کی طرح ہیں تو سب میں سبب ایک ہی ہوا یہ سب وارث بن رہی ہیں کس اعتبار سے ماں ہونے کے اعتبار سے اور جب یہ ساری ماں ہونے کے اعتبار سے وارث ہیں تو قریب والی کے ہوتے ہوئے دور والی وارث نہیں ہوگی بھائی وہ محروم ہو جائے گی اچھا بھائی آگے لکھئے بھائی مسالہ بنانے کا طریقہ اب الگ بات شروع ہو گئی بھائی حصے سارے مکمل ہو گئے مسالہ بنانے کا طریقہ اس سلسلے میں چھ اصول یاد رکھیں اس سلسلے میں چھ اصول یاد رکھیں اصول نمبر ایک اصول نمبر ایک, اصول نمبر ایک اگر وارثوں میں کوئی نہ ہو اگر وارثوں میں زویل فروس کوئی نہ ہو صرف آسابات ہوں صرف عصبات ہوں اور وہ بھی ایک ہی, ہی نوع کے ہوں تو عدد رؤوس کے مطابق مسئلہ بنا لیں گے تو عدد رؤوس کے مطابق مسئلہ بنا لیں گے عدد رؤوس بھائی جتنے رس ہیں جتنے سر ہیں یعنی جتنے افراد ہیں جتنے افراد ہیں اتنے حصے بنا لو مال کے اور ہر ایک کو ایک ایک حصہ دے دو بھائی سمجھ میں آیا بھائی مثلاً میت کے چار بیٹے ہیں مثلاً میت کے چار بیٹے ہیں تو چار سے مسئلہ بن جائے گا تو چار سے مسئلہ بن جائے گا سب کو ایک ایک حصہ دے دیں گے سب کو ایک ایک حصہ دے دیں گے لکھ لیا بھائی اب اس کے نیچے یہ صورت بھی بنا لو طریقہ کیا ہے اسی طرح کل جیسے میں نے بتایا تھا میت کا لفظ لمبا کر کے لکھو بھائی سطر میں لکھ لیا بھائی میت کا لفظ پوری سطر میں لمبا کر کے لکھ دو بھائی میت بھائی آپ بھائی کتنے بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں تو اس کے نیچے ابن ابن ابن ابن چار دفعہ برابر برابر فاصلے پر لکھ لو آخر تک فاصلہ دے دے کر بھائی چار ایبن نیچے لکھ لو تو دیکھو بھائی یہ صورت میں زبی الفروز میں سے کوئی ہے کوئی بھی نہیں ہے زویل فروز میں سے میت کے صرف چار بیٹے ہیں اور بیٹا عصبہ ہوا کرتا ہے سب سے قریبی عصبہ بیٹا ہے تو یہ سارا مال لے جائیں گے مال انہی میں تقسیم ہوگا تو افراد گن لو اور سارے دیکھو ایک ہی نو ہیں سارے کیا ہیں ایک نو کے ہیں بھائی تو ہر ایک کو ایک ایک حصہ دیں گے تو مسئلہ کتنے سے بن جائے گا چار سے تو اب طریقہ یہ ہے ہر بیٹے کے نیچے ایک ایک لکھ دو ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملے گا ایک ایک ہر ایک کے نیچے ایک لکھ دو یہ ایک بتلا رہا ہے اس کو ایک ملے گا دوسرے کے نیچے ایک ہے وہ بتلا رہا ہے اس کو بھی ایک ملے گا تیسرے کے نیچے ایک ہے وہ بتلا رہا ہے کہ تیسرے کو بھی مال کے کل کتنے حصے ہوئے مسئلہ چار سے بنے گا تو یہ جو آپ نے میت لمبا سا کر کے لکھا ہے یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے میت میم جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میم کے اوپر چار لکھ دو بھائی واضح کر کے چار لکھ دو بھائی یہ چار بتلا رہا ہے کہ مسئلہ یہاں چار سے بن رہا ہے سورج سمجھ میں آ جی آگے اب لکھئے اور اگر میت کی دو بیٹیاں ہوں اور دو بیٹے ہوں اور اگر میت کی دو بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں تو ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر شمار ہوگا تو ہر بیٹا دو بیٹوں کے برابر شمار ہوگا تو چھ سے مسالہ بن جائے گا تو چھ سے مسالہ بن جائے گا اب اسی طرح پھر لکھو گئی میت لمبا کر کے مسئلہ حل کرنا ہے بھائی کس طرح حل کریں گے میت بھائی لکھ لیا اچھا اب اس کے نیچے لکھو بھائی کتنے بیٹے ہیں دو ابن ابن اور کتنی بیٹیاں ہیں دو بینت بینت تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ چاروں لکھ لو دو ابن دو بینت لکھ لو بھائی بن اے بنن بن تن بن لکھ لیا بھائی اچھا اور آپ جانتے ہیں بھائی کہ کے لیے دو منت کے جیسا حصہ ہوتا ہے تو بیٹے کو بیٹی سے ڈگنا ملتا ہے یعنی دو بیٹیوں کے برابر ہے ایک بیٹا تو آپ بیٹیوں کے نیچے لکھو ایک ایک اور بیٹوں کے نیچے لکھ دو, دو بھائی کتنے حصے ہو گئے چھ تو بس چھ سے مسئلہ بن گیا کل مال کے چھ حصے کر لیں گے اور سولوس ایک بیٹے کو اور سولوس دیکھو نا چھ کل مسن कुल برہم ہے کل مال یا چھ دینار ہے کل مال تو اس میں سے से میں سے ایک एक کو دیا بیٹی کو یہ کتنا بنا تو چھٹا حصہ اور بیٹے کو دینے ہیں دو تو دو چھ کا کتنا بنتا ہے سلط بنتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ تقسیم ہو گئی مال کی بھائی اور وہ اوپر لکھ لیے بھائی مسالہ چھ سے بن رہا ہے کے اوپر بھائی چھ لکھنا ہے آگے لکھئے یاد رکھیے حصے چھ قسم کے ہیں سے چھ قسم کے ہیں نص روبو اور سومن نص رو اور سومن سا کے ساتھ یہ نوئے اول ہے اسی کے ساتھ لکھنے آگے یہ نوئے اول ہے نچلی سطر میں اب لکھیں سولو سان سولو سو دست سولو یہ نوئے ثانی ہیں یہ نوئے ثانی ہے دیکھو بھائی آٹھ ہے مثلا آٹھ آٹھ کا نصف کیا بنے گا چار اچھا اور آٹھ کا روبو کتنا بنے گا چوتھا حصہ دو تو نصب کتنا تھا اچھا نسب اس نصب کو نصب کرو یہ کتنا بنا دو اور دو کتنا ہے آٹھ کا کتنا ہے دو چوتھا یعنی روبو ہے تو معلوم ہے نصب کو نصب کیا جائے تو کتنا بنتا ہے روبو اور اچھا اس روبو کو بھی نصب کر دو دو کا نصب کتنا ہوا ایک اور ایک آٹھ کا کتنا ہے سو ہے تو معلوم ہو روبو کو نصب کرو تو کتنا بن جاتا ہے سو تو نصب کو نصب کرو تو روبو بنتا ہے اور روبو کو نصب کرو تو سمن بنتا ہے یہ یوں کہ کو, کو دگنا کرو تو نصب بنتا ہے نشب... نہیں روبو سمن کو دگنا کرو تو روبو بنتا ہے اور روبو کو دگنا کرو تو نصف بنتا ہے تو یہ تینوں کا آپس میں تعلق ہے یہ نوئے اول کے ہم نے بنا دیے اسی طرح سلوس اور ہیں مثلاً چھ کے حصہ کرنا ہے چھ کے بھئی چھ میں سے سولس کتنا ہوگا چھے نصف نہیں سولوس سولوس چھ کا دو اور دو سولس کتنے ہوں گے چار, چار سمجھ میں آیا اور سودوس کتنا ہوگا چھ کا ایک تو ایک ہے سی کو دگنا کرو کتنے ہوئے دو اور دو چھ کا کتنا ہے سولس معلوم ہو سک کو دگنا کریں تو کیا بن جاتا ہے سولس اور سولوس کو دگنا کریں تو کیا بن جاتے ہیں سولو یہ یوں کہیں سولسان کو نصف کرو تو کیا بنتا ہے سولس اور سلط کو نصف کرو تو کیا بنتا ہے سلطف بنتا ہے تو ان میں بھی آپس میں تعلق ہے بھائی تو یہ ثانی ہیں آگے لکھئے اصول نمبر دو اصول نمبر دو اگر زویل فروز میں سے صرف ایک ہی فرد ہو اگر فروز میں سے ایک ہی فرد ہو تو عموماً مسئلہ تو عموماً مسئلہ اسی کے حصے کے عدد سے تو عموماً مسئلہ اسی کے حصے کے عدد سے حل ہو جائے گا جبکہ جبکہ باقی صرف ہوں مسلم خامند ہے اور ایک بیٹا ہے مثلا خامند ہے اور ایک بیٹا ہے خامند ہے اور ایک بیٹا ہے تو اس صورت میں خامند کو ربو ملتا ہے تو اس صورت میں خامند کو ربو ملتا ہے اور روبو کے ساتھ والا عدد کون سا ہے بھائی چار روبو کا عدد کیا ہے چار بھائی کیونکہ روبو چوتھے حصے کو کہتے ہیں نا تو اسی کا عدد بنا لو چار تو روبو سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا چار سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا تو چار سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا ایک حصہ ساون کو مل جائے گا ایک حصہ خاون کو مل جائے گا اور تین حصہ اور تین حصے بیٹا لے جائے گا اور تین حصے بیٹا لے جائے گا آسابہ ہونے کی وجہ سے سادہ ہونے کی وجہ سے لکھ لیا بھائی آپ وہی میت نیچے بناؤ بھائی صورت لکھ لیا بھائی آپ جس میت کے نیچے ایک طرف لکھ لو زوج ایک طرف لکھ لو ابن ایک طرف لکھو زوج ایک طرف ابن اور زوج کے نیچے لکھو ایک ایک اور باقی کتنا ہوا تین وہ بیٹے کے نیچے لکھ دو اور مسالہ کتنے سے بن گیا چار سے وہ بھی اوپر لکھ دو صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی اصول نمبر تین اگر زویل فروس کئی ہیں اگر زویل فروس کئی ہیں البتہ ہیں ایک ہی نوع کے البتہ ہیں ایک ہی نوع کے یعنی سارے ہی نوع اول کے ہوں یعنی سارے ہی نوع اول کے ہوں یا سارے ہی نوع ثانی کے ہوں یا سارے ہی نوع ثانی کے ہوں نوع اول اور نوع ثانی بھائی جانتے ہو ابھی میں نے بتایا نوع اول کون سا ہے یعنی کئی رویل فروز ہیں لیکن اسی میں سے حصے بن رہے ہیں یا سب کے سلوس اور والے ہیں. ایک ہی نو والے ہیں سارے کیا لکھا آپ نے یا سارے نوانی کے تو ان میں جو سب سے کم حصے والا ہوگا تو ان میں سے جو سب سے کم حصے والا ہوگا تو ان میں سے جو سب سے کم حصے والا ہوگا اسی کے عدد سے مسالہ بن جائے گا اسی کے عادت سے مسالہ بن جائے گا مثلاً فرض کرو نصف روبو اور سمن اکٹھے ہوئے مثلاً فرض کریں نصف روبو اور سمن اکٹھے ہوئے تو سب سے چھوٹا عدد سب سے کم حصہ کون سا ہے بھائی سمن آٹھواں حصہ تو سمن کا عدد کیا ہے آٹھ تو آٹھ سے مسئلہ حل ہو جائے گا بھائی یا مسئلہ نصف اور روبو جمع ہوئے نصف اور روبو جمع ہوئے تو ان میں سب سے کم کون سا ہے ان میں سب سے کم روبو ہے تو چار سے مسئلہ بن جائے گا مثلا زوج بنت اور عم زوج بنت اور عم یعنی چچا باقی ہیں یعنی چچا باقی ہیں تو مسئلہ اس طرح حل ہوگا بھائی مسئلہ اس طرح حل ہوگا نیچے اب وہ سورت بناؤ بھائی میت میت میت کے نیچے زوج بینس اور عام کچھ کچھ فاصلے پر لکھ لو بھائی زوج بینس اور عام لکھ لیا بھائی دیکھیے آپ نے زوج کی حالتیں پڑھی تھیں یاد ہیں کچھ بھائی کہ اولاد نہ ہو تو کتنا ملتا ہے <سطح> نس اور اولاد ہو تو کتنا بنتا ہے کتنا ملتا ہے <سطح> روبو ملتا ہے کتنا ملتا ہے <سطح> روبو تو معلوم ہو خامن کا حصہ یہاں بنے گا روبو اور بیٹی اکیلی ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے <سطح> نس ملتا ہے سمجھ سمجھنے اور آگے چچا ہے وہ تو آسابا ہے اس کی تو بات یہ بھی نہ کرو اس کو تو باقی مال دے دیں گے کیا کون کون سے حصے اکٹھے ہوئے نس اور روبو یعنی یہ دونوں کس میں سے ہیں نوئ اول میں سے تو نس اور روبو آ تو اس میں سے چھوٹا کون سا ہے روبو اور روبو والا عدد کون سا ہے چار تو چار سے مسئلہ بن جائے گا اب چار میں سے خاون کو کتنا دینا ہے روبو چار میں سے ایک خاون کے نیچے لکھ لو بیٹی کو بند کو کتنا دینا ہے نسخ چار کا نسٹ کتنا ہے دو دو بیٹی کے نیچے لکھ دو اور چچا باقی مال کو لے لے گا کتنا باقی مال بچا ایک رہ گیا کیونکہ دو بیٹی کو اور ایک خامن کو ملا چار میں سے تو ایک حصہ رہ گیا وہ چچا کو دے دیں گے وہ عصبہ ہونے کی بنا پر لے لے گا تو چار سے مسئلہ ہوا بھائی وہ چار بھی اوپر لکھ دینا یہی سورج ذرا پھر نیچے بناؤ لیکن اب خامن کے بجائے زوجہ زندہ ہے خام اس سورج میں تو زوجہ کا انتقال ہوا تھا اب سورج بناؤ زوج کا انتقال ہو تو زوج ہوا یہ میت اور نیچے زوجہ لکھ دو زوج کی جگہ میت اور نیچے لکھو زوجہ بند اور عم یعنی چچا اچھا دیکھیے بھائی اب کیا صورت ہوگی بیٹی اکیلی ہو تو اسے کتنا ملتا ہے تو دیکھو بیٹی کا حصہ بنتا ہے آگے ہے زوجہ بیوی بیوی آپ نے پڑھا تھا دو حالتیں ہیں اگر اولاد نہ ہو تو اسے روبو ملتا ہے چوتھا حصہ اور اگر اولاد ہو تو سومو یعنی آٹھواں حصہ ملتا ہے تو دیکھو اور تیسرا ہے چچا چچا تو آساب بنے گا اس کی بات ابھی نہ کریں تو کیا کیا عدد ہے کون کون سے حصے یہاں جمع ہوئے نصف اور سومن اور ان میں سے چھوٹا کون سا ہے سو تو سمن کا عدد کیا ہے آٹھ آٹھ سے مسئلہ بن جیسا آٹھ میں سے آٹھواں حصہ ہم نے کس کو دینا ہے देना کس کو دینا ہے زوجہ کو. تو हिस्सा حصہ کتنا ہوتا ہے ایک लिख दो دوا کے نیچے بیٹی کو کتنا دینا ہے نصف تو آٹھ کا نصف کتنا ہوا चार چار, چار بیٹی کے نیچے لکھ دو اور باقی کتنا بچا تین باقی رہ گئے کیونکہ چار اور ایک بیٹی کو ایک زوجہ کو پانچ ہو گئے آٹھ میں سے پانچ نکالے کتنے رہ گئے تین وہ تین کے تین چچا لے جائے گا آسبا ہونے کی بنا پر تو مسئلہ بن گیا آٹھ سے زوجہ کو ایک بیٹی کو چار اور چچا کو تین حصے مل گئے بہی قانون نمبر چار بہی اصول نمبر چار اگر نو اول کا نصف اگر نو اول کا نصف یا یوں لکھیں بھائی اگر نو اول میں سے صرف نصف ہو اگر نوئے اول میں سے صرف نصف ہو اور نو ثانی میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں ہو اور نوئے ثانی میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں ہو تو مسالہ چھ سے بنے گا تو مسالہ چھ سے بنے گا اصول نمبر پانچ اگر نوئے اول کا روبو اگر نوئے اول کا روبو نوئے ثانی کے کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے نوئے ثانی کے کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے تو بارہ سے مسئلہ بنے گا تو بارہ سے مسئلہ بنے گا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 تو چوبیس سے مسئلہ بنے گا تو چوبیس سے مسئلہ بنے گا چلیے یہ قوانی تو ختم ہوئے بھائی اب آگے ایک نئی بحث ہے آل کی آل ال عین آئن وا العول، الگ بحث ہے یہ عین الام جی لکھئے بعض اوقات سیام یعنی حصے مخرج سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات سیحام یعنی حصے مخرج سے بڑھ جاتے ہیں بھائی مخرج وہ ہے جس سے مسالا بنایا ہم نے وہ کیا ہے مخرج ہے مخرج وہ ہے جس سے مسالہ بنایا بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی مثلاً مسلا چھ سے بن رہا ہے تو یہ چھ کیا کہلائے گا مخرج کہلائے گا تو ادھر ذرا دیکھو پہلے بات کو سمجھ لو پھر لکھ لینا بھائی تو مخرج کس کو کہتے ہیں جس سے آپ نے مسئلہ بنایا اور سیحان کس کو کہتے ہیں حصے جو ہر ایک کو حصہ دیا مثلا ایک کو ایک دیا دوسرے کو دو حصے دیے تیسرے کو تین حصے دیے تو جو مخرج اور سیحان ہیں بعض اوقات یہ برابر نہیں رہتے حصے مخرج سے بڑھ جاتے ہیں مث مخرج ہے چھ اور حصے ہیں سات بن گئے اب کیا کریں بھائی چھ میں سے سات حصے کیسے نکالیں تو یاد رکھیے پھر اس صورت میں ہال کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے ہال کیا جاتا ہے مثلا چھ میں سے سات حصے نہیں بن سکتے تو اب ہم چھ سے ہال کریں گے سات کی طرف اور سات حصے بنا کر پھر تقسیم کر دیں گے چھ سے تو سات نہیں بن سکتے لیکن سات سے تو سات بن سکتے ہیں تو چھ کو چھوڑ کر ہم کس کی طرف چلے جائیں گے سات بھائی سات سے مسئلہ بنا لیں گے ہم کیا کریں گے تو یہ ہم نے چھ سے ہال کیا کس کی طرف سات کی طرف ہم چلے گئے کیوں ہم گئے پھر حصے پورے بنیں گے ورنہ تو حصے پورے بنتے نہیں ہیں بھائی تو یہ جو ایک عدت کو چھوڑ کر اس سے بڑے عدد کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تاکہ حصے پوری طرح تقسیم ہو سکیں اس کو کیا کہا جاتا ہے غال کہا جاتا ہے سمجھ میں آ گیا بھائی جی اب لکھیے بھائی تو اس صورت میں مخرج سے اوپر کسی ایسے عدد کی طرف ہم چلے جائیں گے تو اس صورت میں مخرج سے اوپر کسی ایسے عادد کی طرف ہم چلے جائیں گے جس سے سیام پورے کے پورے نکل سکیں جس سے سیہام پورے کے پورے نکل سکیں اسے ہال کہتے ہیں اسے ہال کہتے ہیں یاد رکھیے الگ سطر لکھیے بھائی یاد رکھیے مخارج کل سات ہیں مخارج کل سات ہیں دو تین مخارج لکھوا رہا ہوں بھائی یہ سات لکھا سات عادت ہیں بھائی دو تین چار دو تین چار چھ آٹھ بارہ چوبیس دو تین چار چھ آٹھ بارہ چوبیس لکھ لیا بھائی یہ سات عدد ہیں یہ مخارج بنتے ہیں ایک اور بات یہاں یاد رکھیے بھائی بیٹے اور پوتے کی موجودگی میں کبھی ہال کی ضرورت پیش نہیں آتی بیٹے اور پوتے کی موجودگی میں کبھی ہال کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ حصے پورے, پورے بن جاتے ہیں بلکہ حصے پورے پورے بن جاتے ہیں اچھا آگے میں نے کیا لکھوایا مخارج کتنے ہیں سات ان سات مخارج میں سے صرف تین کے اندر ہال ہو سکتا ہے ان سات مخارج میں سے صرف تین کے اندر ہال ہو سکتا ہے اور وہ ہیں چھ بارہ اور چوبیس اور وہ ہیں چھ بارہ اور چوبیس لکھ لیا بھائی آگے الگ سطر میں لکھیے چھ کا آل سات آٹھ نو یا دس ہو سکتا ہے یا دس تک ہو سکتا ہے چھ کا آل سات آٹھ نو یا دس تک ہو سکتا ہے لکھ لیا بھائی دیکھو بھائی چھ سے حصے نہیں بن رہے تو پھر ہم سات کی طرف چلے جائیں گے سات سے نہیں بن رہے تو کس کی طرف چلے جائیں گے آٹھ آٹھ سے بھی نہیں بن رہے تو کدھر چلے جائیں گے نو نو سے بھی حصے نہیں بن رہے تو کس کی طرف چلے جائیں گے دس بھائی تو ان میں ضرور مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ کبھی نہیں ہو سکتا بھائی الگ سطر میں لکھیے بارہ کا آل کبھی تیرہ ہوگا تیرہ تک ہوگا بارہ کا آل کبھی تیرہ تک ہوگا کبھی پندرہ یا سترہ تک کبھی پندرہ یا سترہ تک لکھ لیا بھائی پندرہ یا سترہ دیکھو بعض اوقات بارہ سے حصے پورے نہیں ہو رہے تو پھر ہم کس کی طرف چلے جائیں گے تیرہ کی طرف تیرہ سے حصے پورے نہیں بن رہے تو پھر ہم پندرہ کی طرف چلے جائیں گے یعنی پندرہ کی طرف جانے کی ضرورت پیش آ جائے گی بعض اوقات اور بعض اوقات سترہ تک جانے کی ضرورت پیش آ جائے گی چودہ اور سولہ کی طرف جانے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی بھائی تو بارہ کا آل صرف تین होगा। ہوں گے ان تک ہوگا بارہ کے بجائے کس کی طرف جانا پڑے گا تیرہ کی طرف یا بارہ کے بجائے کس کی طرف پندرہ کی طرف جانا پڑے گا یا بارہ کے بجائے سترہ کی طرف تو حصے پورے تقسیم ہو جائیں گے الگ سطر میں لکھیے جبکہ چوبیس کا آل صرف ستائیس ہوگا جبکہ چوبیس کا آل صرف ستائیس ہوگا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اور حضرت عبداللہ ابن مسرود رضی اللہ تعالی عنہوں کے نزدیک چوبیس کا آل اکتیس بھی ہو سکتا ہے چوبیس کا آل اکتیس بھی ہو سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے گئے چوبیس بعض اوقات مخرج ہے لیکن اس سے حصے پورے نہیں نکل رہے تو اب ہمیں کس کی طرف جانا پڑے گا ستائیس سیدھا ستائیس کی طرف گئے مسئلہ حل ہو جائے گا بھائی درمیان میں پچیس چھبیس کی طرف جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی یا حضرت عبداللہ ابن مسحو رضی اللہ تعالیٰ نے نزدیک چوبیس کا اور اکتیس بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات بعض صورتوں میں آپ ایک صورت بھی نیچے لکھ دیجئے بھائی کہ بیوی کا انتقال ہوا بیوی کا انتقال ہوا اور اس کا خاون دو حقیقی بہنیں اور ماں زندہ ہیں اور اس کا خاون دو حقیقی بہنیں اور ماں زندہ ہیں بھائی بھائی صورت ذرا بتاؤ بھائی دیکھو بی بی کا انتقال ہوا ہے کوئی اولاد زندہ ہے کوئی اولاد نہیں صورت میں خامن کو کتنا ملتا ہے نسخ خامن کو ملتا ہے اچھا ماں کا حصہ بھائی ماں ماں کو کتنا ملے گا جی وہ ذرا ماں والے حالتیں نکالو بھائی دیکھو بھائی تیسری حالت دیکھو ذرا کب ملتا ہے میت کے بہن بھائیوں میں سے کوئی دو موجود ہو تو ماں کو کتنا ملتا ہے دو بہنیں موجود ہیں تو ماں کو ملے گا خامن کو کتنا بن رہا ہے ماں کا حصہ ہوا اور حقیقی بہنیں جو ہیں ان کا حصہ بھائی ذرا حقیقی بہنوں کی حالتیں بھی دیکھ لو بھائی جی پانچ حالتیں ہیں بتاؤ یہاں کون سی حالت لگے گی بھائی جی دو سولوت بھائی سولوستان یعنی ملے گا یہ کون سی حالت ہے کب دیتے ہیں سولوستان حقیقی بہنوں کو میت کی باپ اور دادا اور اولاد نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں اور بہنے ایک ہو تو نصف دو یا زیادہ ہو تو سولوستان یہاں بھی دیکھیے میت کے باپ اور دادا میں سے کوئی ہے نہیں اسی طرح میت کی اولاد ہے یا اولاد بھی نہیں ہے تو ان کو سولوسان ملے گا یعنی دو سولوس ملیں گے اچھا آپ دیکھیے بھائی کیا کیا کون کون سے حصے آئے خاون کا کتنا حصہ بن رہا ہے نصف اچھا خاون کے نیچے ذرا لکھ لو نصف ایک نصف لکھ لو یاد वैसे کہ ویسے نصف لکھ لو چھوٹا سا सा کے چھوٹا سا نصف لکھ لو حقیقی بہنوں کے نیچے سلوستان لکھو ماں کے نیچے سلوس لکھ لو اچھا دیکھو بھائی کیا ہے ماں کا حصہ سو دوست بہنوں کا حصہ سولوستان سو دوست اور سولوستان یہ نوئے اول میں سے یا نوئے ثانی میں سے یہ دونوں نوئے ثانی میں سے ہیں اچھا اور نصف کس میں سے ہے نوئے اول میں سے اور میں نے آپ کو قانون بتلایا تھا قانون نمبر چار کیا تھا کہ اگر نصف کس کے ساتھ آ جائے نو سانی کے کسی کے بھی مقابلے میں اگر نصف آیا تو مسئلہ کتنے سے بنے گا چھ سے تو نصف آیا نو سانی کے مقابلے میں تو چھ سے مسئلہ بنے گا چھ لکھو اوپر بھائی چھ لکھ لیا اوپر چھ سے مسئلہ بن رہا ہے بھائی اچھا چھ میں سے سدوس دینا ہے ماں کو چھ کا سدوس کتنا ہوا ایک ماں کے نیچے ایک لکھ اچھا دو ثلث دینے ہیں حقیقی بہنوں کو چھ کے دو ثلث کتنے ہوئے چھ کا ثلث کتنا ہے دو دو ثلث کتنے ہوئے چار تو حقیقی بہنوں کو حصہ مل گیا چار اور خامن کو دینا ہے نصف تو چھ کا نصف کتنا ہے تین خامن کے نیچے لکھ دیجئے یہ مال تقسیم ہوگا لیکن اگر حصے جمع کرو کتنے بن رہے ہیں حصے تین خاون کے چار حقیقی بہنوں کے یہ سات ہوئے اور ایک حصہ ماں کا کتنے ہوئے آہ. آٹھ تو حصے بن گئے آٹھ اور مخرج ہے چھ مسئلہ بنا رہے ہیں ہم چھ سے تو چھ سے تو آٹھ حصے نہیں بن سکتے تو پھر کیا کریں گے ہال کریں گے کس کی طرف سات کی طرف جائیں تو بنتا ہے نہیں تو آٹھ کی طرف چلے جائیں گے تو اب چھ کے آگے لکھو آئن لمبا ذرا آئن اس طرح لکھو گے آئن کا سر بنا کے اس کو آگے سیدھا ہی ذرا لے جاؤ صرف عائن کا سر بنا کے آگے لمبا کر کے لے جاتے ہیں تو آئن کا سر بنا کے تھوڑا سا لمبا کر دو اور اس کے اوپر کیا لکھو آٹھ لکھ دو اسی جہاں چھ لکھا تھا چھ سے آگے آئن لکھو بھائی آئن کا سر ڈالو اور نیچے آنے کے بجائے پھر آگے سیدھا با کی طرح لمبا لے جاؤ اور اس کے اوپر لکھ لو آٹھ تو یہ آئن ہال کی علامت ہے چھ سے ہال ہوا کس کی طرف آٹھ کی طرف بھائی سورج سمجھ میں آ گئی آگے بھائی ایک الگ بحث ہے وہ مختصر سی بحث بھائی وہ بھی لکھ دیجیے اعداد میں چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی آداد میں چار نسبتوں میں سے کوئی نسبت ضرور ہوگی نمبر ایک تماسل تماسل سا کے ساتھ ہے سا نمبر ایک تماسل نمبر دو تداخل نمبر دو تداخل نمبر تین توافق, توافق. نمبر چار تبای نمبر چار تباً لکھ لیا بھائی تماخل صداخل توافق آپ دو نقطوں والا ہے تباعن بھائی اب آگے تفصیل لکھئے تماثل بھائی تماثل دونوں عدد ایک جیسے ہوں تو ان میں نسبت تماثل کی ہے دونوں عادت ایک جیسے ہوں تو ان میں نسبت تماسل کی ہے یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں جیسے تین اور تین جیسے تین اور تین لکھ لیا بھائی دیکھو اب بات سمجھ لو دیکھو ایک جیسے عادت ہوں تو کوئی آپ سے پوچھے ان میں کون سی نسبت ہے آپ کہیں گے تماثل ہیں یعنی ایک دوسرے کے مثل ہیں چھ اور چھ میں کیا ہے کون سی نسبت ہے تماسل چار اور چار میں تماثل ہے دو اور دو کے اندر زماسل ہے سمجھ میں اگلا ہے تدافل تدافل اگر لکھیے بھائی दो اگر دو عادتوں میں سے ایک عادت چھوٹا ہے اور ایک بڑا اگر دو عادتوں میں سے ایک عادت چھوٹا ہے اور ایک عادت بڑا اور بڑا آدت اور بڑا عادت چھوٹے عدد سے اور بڑا عدت چھوٹے عدد سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو ان دونوں میں نسبت تداخل ہے تو ان دونوں میں نسبت تداخل ہے جیسے تین اور نو جیسے تین اور نو آپ ادھر دیکھ کے وہ ایک بات سمجھ لیجئے دیکھو دو عادت ہوں لیکن ایک اور ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے لیکن بڑا عادت چھوٹے سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے کوئی آپ سے پوچھے ان میں کیا نسپت ہے آپ فوراً کیا کہیں گے سداخل مثلا تین اور نو تین چھوٹا ہے نو بڑا لیکن جو بڑا نو ہے وہ تین سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے تین سیے تی نو بھائی تو نو تقسیم اسی طرح بھائی دو اور چار ان میں بھی کوئی پوچھے کون سی نسبت ہے آپ کیا کہیں گے سدافل دو اور آٹھ ان میں کون سی نسبت ہے سدافل کی آٹھ اور چونسٹھ کون سی نسبت ہے سدا کیونکہ چونسٹھ آٹھ سے کیا ہے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے اگلے لکھئے بھائی توافک بھائی वाफुक तवाफुक और तबायुन दोनों लिख लीजिए भाई तवाफुक और तबायुन अगर एक आदत छोटा है और एक आदत बड़ा है अगर एक आदत छोटा है और एक आदत बड़ा है اور بڑا عدد چھوٹے عدد سے پورا پورا تقسیم بھی نہیں ہوتا اور بڑا عدد چھوٹے عدد سے پورا پورا تقسیم بھی نہیں ہوتا تو پھر دیکھیں تو پھر دیکھیں کیا کہ کیا کوئی تیسرا عدد ایسا ہے کیا کوئی تیسرا عدد ایسا ہے جو ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دے جو ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دے تو اگر ایسا ہو تو اگر ایسا ہو تو ان دونوں میں نسبت توافق خوشی ہے تو ان دونوں میں نسبت توافق کی ہے اور اگر ایسا نہ ہو اور اگر نہ ہو تو پھر نسبت تباین کی, کی ہے الگ سطر میں لکھیے بھائی توافق کی مثال جیسے آٹھ اور بیس سوافوک کی مثال جیسے آٹھ اور بیس اب بیس آٹھ پر پورا پورا تقسیم نہیں آٹھ سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا اب بیس آٹھ سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا البتہ ایک تیسرا عدد البتہ ایک تیسرا عدد یعنی چار یعنی چار ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دیتا ہے ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دیتا ہے آٹھ اور بیس میں توافو کی نسبت ہے تو آٹھ اور بیس میں توافق کی نسبت ہے نیچے الگ سطر میں لکھئے تبایون کی مثال تبائن کی مثال جیسے نو اور بیس جیسے نو اور بیس لکھ لیا بھائی آپ دیکھیے ادھر دیکھیے بھائی دیکھیے بھائی توافق کس کو کہتے تھے کہ ایک عدد چھوٹا ہے ایک بڑا اور چھوٹے سے بڑا عدد پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا جیسے آٹھ اور بیس بیس آٹھ سے تقسیم نہیں ہوتا پورا پھر دیکھو کوئی کیا تیسرا عدد ایسا ہے جو ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے جیسے یہاں پر چار ہے چار سے بیس بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور آٹھ بیس تو معلوم ہوا ان دونوں آٹھ اور بیس میں کون سی نسبت ہے توافقی ہے اور اگر ایسا نہ ہو کوئی تیسرا عدت بھی نہیں ہے جو ان دونوں کو تقسیم کر دے پورا پورا تو ان میں نسبت تباہی کی ہے جیسے نو اور بیس بھائی بیس کو نو سے تقسیم نہیں کر سکتے ہم بھائی اور کوئی تیسرا عدت بھی ایسا نہیں ہے جو دونوں کو تقسیم کر دے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو معلوم ہوا نسبتیں کتنی ہیں کیا تماخل جب دونوں عدت کیا ہو بالکل ایک جیسے ہوں بھائی اور تداخل جب ایک بڑا ہو اور ایک چھوٹا اور بڑا والا عادت چھوٹے سے پورا پورا تقسیم ہو جائے اور توافق جب بڑا عدت چھوٹے سے تقسیم تو نہیں ہوتا لیکن کوئی تیسرا عدت ایسا مل جاتا ہے جو کیا کر دیتا ہے ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے اور اگر کوئی تیسرا عدت ایسا نہیں ملتا تو پھر اس صورت میں نسبت کون سی ہے تب آئی کی ہے بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ حقیقت ال